مضلین <تصفيق> تو اس مجھے جو ہے لا الہ الا اللہ کا کے معنی تو آپ لوگوں کے لوگ واضح ہو چکا ہے اس کے چار طریقے سے معنیٰ کیا جاتا ہے کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تبارک و کے اور کوئی لائق عبادت نہیں اللہ تعالی اللہ, کے اللہ کے سوا اللہ کے سواغ کوئی لائق عبادت نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں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 ہو جی آل الہدا جب کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے ہو آل یعنی وہ ہدایت پر ہے اور الحادی کا ایک معنی ہے آگے رہنے والا ایک معنی یہ ای دیکھے آگے رہنے والا ہوادل عرب بولتے ہیں ہوادل اونٹوں میں سے پہلا اون جو نمودار ہو اونٹوں کے جب قافلہ آتے ہیں تو وہ پہلا اون جو نمودار ہوتے اس کا عرب بولتے ہیں حادل اور ہادی رہنمائی کرنے والا اب یہ جو سفال کے سفا ہے معنی سے ہاں جی ہادی رہنمائی کرنے والا بیان کرنے والا دلالت بھی یہاں جو ہے رہنمائی ہی کے معنیٰ میں ہے ہاں جی اور دلالت کرنے والا دلالت کے کی معنیٰ کیا ہے رہنمائی کرنا رہنمائی ہی کے معنیٰ میں ہے تو یہ معنی جو ہے المنجد لغت لیا ہے اس کے لغوی جو معنی ہاں جی ہدایت کرنے والا رہنمائی کرنے والا